کرو. یہ ہے اتفا بلتی احسن یہ صبر کی بلند ترین منزل ہے اس سے اونچا کوئی مقام صبر کا نہیں گویا کہ یہاں صبر صرف ایک منزی تصور کی ایسی سے نہیں رہا بلکہ مصائب و شدائد اور لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ان کے جواب میں یہ بہترین طرز عمل اختیار کرنا یہ صبر کی بلند ترین منزل ہے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جو مقامات انسان کی نسترس میں ہے اپنی قسم سے اپنی محنت سے اپنی مشقت سے اپنی جد و جہد سے اس کا یہ بلندر مقام بلند ترین مقام ہے اور در حقیقت یہی بلند ترین مقام ہے کہ جسے مقام ولایت سے یا مرتبہ ولایت سے قابل کیا جائے گا اگر ہم ان دروس کے جو عنوان ہیں ان دروس کے الفاظ ہی سے اغز نہ کرتے تو اس کے لئے عنوان ہوتا مرتبہ ولایت لیکن چونکہ ہم نے اس کا التظام کیا ہے کہ اسی میں جو الفاظ آئے حز عظیم رما یولکازو حظ عظیم نہیں پہنچ پا سکتے اس معاملے کو اس مرتبے کو اس مقام کو مگر بڑے نصیب والے اب آئیے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ سات رکوع ڈسٹنکٹلی دو حصوں میں منقسم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ آج ہم اس پہلے حصے کی تکنیل کر لیں بہرحال دو نشستوں میں انشاءاللہ شاء اس کی تکمیل ہو جائے گی ان لذیل کالو رب و نگاہ سمس تقام تت نزل و ملا کا اللہ تخاف اللہ تحزن وبشرو بل جنت التی کن تم تو ادون نخنو اولیا کم فل حیات دنیا و فل آخرہ تدعون. یہاں ایک حصہ مکمل ہو گیا یہ گویا کہ اگرچہ پورے رکوع کے مضمون کے اعتبار سے تو جز ہے لیکن خود اپنی جگہ پر ایک آرگینک ہول ہے ایک مکمل اکائی ہے سب سے پہلا نقطہ اس میں جو قابل غور ہے انزین کارو رب بون اللہ رب کے لفظ پر اگرچہ کافی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں ہمارا جو مسلسل درس قرآن تھا اس کے ضمن میں لیکن اس منقصب نصاب کا جو درس اثر نو ہو رہا ہے تو اس میں یہ نس پہلی مرتبہ آیا ہے اس کے بارے میں چند حقائق نوٹ کر لیجیے یہ جو مادہ ہے را با با رب مضاف با اس میں دو مرتبہ آیا اردو میں ہم کہیں گے رے بے بے اس میں عربی میں اسے را با با کہا جائے گا اس سے قرآن مجید میں یہ مادہ جو ہے تقریباً ایک ہزار مرتبہ آیا ہے یوں سمجھ کہ اگر قرآن مجید کی آیات چھ ہزار ہے یا چھ ہزار سے کچھ ضائع تو ہر چھٹی آیت میں یہ لفظ آیا ہے اس قدر کثیر الاستعمال لفظ ہے یہ قرآن مجید کا نو سو اڑسٹھ مرتبہ آج میں نے گنتی کی ہے وہ بڑی ہی سہولت ہو گئی ہے فواد عبدالباقی کی کتاب الموج اب بڑی آسانی سے آپ ان چیزوں کو یہ اعداد و شمار بڑی آسانی سے وہاں مل جاتے ہیں نو سو اڑسٹھ مرتبہ رب کا لفظ یا تو مفرد شکل میں آیا ہے ربو ربا ربے یا پھر یہ ہے کہ یہ زمائر کی طرف مضاف ہو کر ربو نام رب و ہو رب ربی یہ گویا کے مضاف ہو گیا ہے ان زمائر کی طرف تو گویا کے نو سو بہتر مرتبہ یہ لفظ آیا البتہ جو خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مادنے سے بقیہ کل چار مرتبہ قرآن مجید میں الفاظ آئے اور کوئی مشتقات اس کے نہیں آئے لفظ ربی آیا ہے ربائب کا لفظ آیا وہ بچے یا بچیاں جو کسی شخص کی بیوی کے اپنے کسی سابق شوہر سے ہو وہ ربائب ہیں ربیب ہیں کہ جو اب آپ کے زیر پرورش ہے لیکن آپ کے اصل میں حقیقی اولاد نہیں ہے اولاد جو ہے آپ کی بیوی کی ہے کسی اور کے شوہر سے یا ربی یون ربانی یین، ربانی یون یہ کل چار مرتبہ بلکہ یہ کہ ربیون ربانی اور ربائی ایک ایک بار اور ربانیون دو مرتبہ تو کل پانچ مرتبہ یہ مستق جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے اور اس میں سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ ربی اور ربانی یہ در حقیقت عربی لفظ ہے ہی نہیں یہ عبرانی سے مورب ہے یا معرب ہے آیا ہے عربی زبان میں یہ آیا ہے در حقیقت عبرانی سے چنا چاہے آج کل بھی آپ یہ لفظ جو ہے یہودیوں کے زمین میں سنتے ہوں گے ربائی ان کے علماء جو ہے وہ ربائز ہے تو یہ لفظ در حقیقت عبرانی سے آیا ہے ویسے یہ کہ عبرانی اور عربی زبان یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے بابن لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں بہنیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور مشترک زبان سے کہ جو اب دنیا میں نہیں رہی ہے اس سے یہ دونوں زبانیں جو ہے نکلی ہیں بہرحال ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا ایک اور مادہ ہے را با وا جس سے ربا کا لفظ بنا ہے اس ربا سے جو مختلف مستقات آئے ہیں وہ کل بیس مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں لیکن ایک تیسرا لفظ ہے اور وہ ہے تربیت باب تفیل سے ربا یوربی تربیتن دو الفاظ قرآن مجید میں اس سے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا کہ دعا تلقین کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو مقر ربر ہم كَمَا رَبَّيَانِي اب <صغیرہ> کہو کہ اے رب میرے میرے ان والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا اور کوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا اور ایک مرتبہ آیا ہے فرعون کے الفاظ جو ہے پرانے مجید میں نقل کیے گئے ہیں حضرت اموسا علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا انم نورب کا فینا اے ایموسا کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے پالا کوسا اپنے محل میں رکھ کر تمہیں پروان چڑھایا تمہاری پرورش کی گویا کہ اگر زیادہ سخت الفاظ میں اس کے مفوم کو ادا کیا جائے تو یہ ہوگا ہمارے ٹکڑوں پر نہیں پڑے تھے تم آج تمہاری یہ جرت ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے آ کر بات کر رہے ہیں میں نے یہ ساری بحث اس لیے کی ہے کہ اصل میں نحویین کے ہاں ایک بڑا اختلاف ہے اور وہ اختلاف یہ ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ را با با اور را با وا در حقیقت یہ ایک ہی مادہ ہے چنا امام راغیب رحمت اللہ علیہ نے تو رب کے لفظ کے بارے میں کہا ہے اسلحو منر تربیت اس رب کی جو اصل ہے وہ ہے ہی تربیت سے اور وہ تربیت کیا ہے بہ انشاس شئے ہالن فہالن حد تمام کسی شے کو ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت درجہ بدرجہ اس کی تکمیلی صورت اس کی اتمامی صورت تک پہنچا دینا یہی در حقیقت پروردگار پرورش کو نندا پالن ہار ظاہر بات ہے کہ جب والدین بچوں کو پال رہے ہیں تو چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہیں درجہ بدرجہ اور ہر درجے کی ضروریات جو ہے والدین فراہم کر رہے ہیں اس کے لیے بھاگ دور کر رہے ہیں ابھی بچہ اس درجے کو پہنچا نہیں ہے کہ پہلے سے انہیں فکر ہے کہ اس کے جو ضرورتیں ہوں گی اس درجے پر پہنچنے کے بعد اس کو پورا کیا جائے تو ان شا اس کسی شے کو اٹھانا اُبھارنا بلند کرنا ہالن فالن ایک حال سے دوسرے حال کو پھر اس سے تیسرے حال کو درجہ بدرجہ نہ ترکبن نہ تبق البک تمام آخری حد تک اس کو پہنچا دینا بہرحال امام راغیب نے اس تربیت کو اصل قرار دیا ہے لفظ رب کا لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ ربا کا مادہ بھی ہے امام راغیب ہی کی میں اس آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی رائے یہ ہے وکیل اسلحو منل مداف منل مدافع فکول ب اصل میں رب ہی کی شکل بدلی ہے ربا کے اندر اور یہ جو اربا یوربی کسی چیز کو بڑھانا یہ ساری چیزیں ربت زمین جو ہے ابھری بارش جب ہوتی ہے احتزت و ربت رام بتت منکل رضوزم تو یہ بھی در حقیقت رب ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے اب میں اسے اس کا جو خلاصہ نکال رہا ہوں وہ یہ ہے قرآن مجید میں جو لفظ رب کا استعمال آیا ہے جو 968 مرتبہ آیا ہے رب کی شکل میں اور چار مرتبہ اس کی جمع ارباب 972 مرتبہ یہ لفظ آیا قرآن مجید اس کے استعمالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مفہوم ہے رب کا مالک ہونا آقا ہونا جو مالک ہے وہ آقا ہے لہذا آپ کہتے ہیں رب المال مال والا جب کہیں کوئی مزارمت ہوتی ہے تو ایک شخص کام کرنے والا ہے عامل اور ایک ہے جس کا سرمایہ ہے اس سرمایہ والے کو کہیں گے رب المال مال جس کا ہے مال کا جو مالک ہے وہ رب المال ہے رب الدار گھر کا مالک رب البیت اللہ تعالیٰ جو ہے فلیا بدو رب حادل, حادل بیت یہ رب بیت جو ہے اس گھر کا مالک تو در حقیقت رب کا اصل مفہوم ہے مالک اور آقا ہونا اسی معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے کہ وہ جو زلیخا تھی یا جو بھی تھی امراط عزیز عزیز کی بیوی جب اس نے گناہ کی دعوت دی ہے تو حضرت یوسف نے جو فرمایا اس میں یہ کہا ہوا ربی کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ میرا آقا ہے مالک ہے اس نے مجھے خریدا ہے اور اسی طریقے سے بادشاہ کے لیے انہوں نے کہا تھا رب رب کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جاؤ اپنے رب کے پاس ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے دو اشخاص نے جو ان سے تعبیل پوچھی تھی اپنی خوابوں کی اور وہ واپس آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے تو رب کا لفظ بادشاہ کے لیے آ رہا ہے رب کا لفظ آقا کے لئے آ رہا ہے عام استعمالات میں رب المال رب الدار گھر والا گھر کا مالک تو اصل مفہوم تو اس کا ہے مالک ہونا آقا ہونا مختار ہونا البتہ اس میں تمام یہ مفہوم شامل ہے کہ کسی شے کو پروان چڑھانا اس لیے کہ یہ بالکل تبھی بات ہے یہ تبھی لفظ میں نے توئے سے بولا ہے اور پہلے تبن جو کہا تھا وہ تے سے تبانگ ہے اصلا اس کا مفہوم ہے مالک اور آتا ہونا تبانگ اس کا مفہوم ہے پر پرورش کرنا پروان چڑھانا ترقی دینا اس لیے کہ یہ بات بالکل نیچرل ہے تبڑی ہے کہ جو شخص کسی شہ کا مالک ہوتا ہے میں اس میں بڑھوتری چاہتا آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کے مالک ہیں آپ اس میں چاہیں گے کہ ترقی ہو اضافہ ہو جو بھی کسی شہر کا مالک ہے فطری طور پر وہ چاہے گا کہ اس میں ترقی ہو اس میں ارتقاء ہو اس میں اضافہ ہو وہ بڑھے وہ پھلے وہ پھولے وہ برگوبار لائے اس اعتبار سے جو عام مفہوم لیا گیا ہے لفظ رب کا پروردگار پرورش کنندہ پالن ہار ہندی میں تو وہ صحیح ہے لیکن وہ حقیقت اس کا کب وہ مفہوم ہے اصل اس کا مفہوم جو ہے مالک اور آقا اب آگے چلیے ان لذینہ کالو رب بول بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اب اس کے ذمن میں نوٹ کر لیجئے جو ہم نے تیسرے سبق میں بڑی مفصل بحث ہم کر چکے ہیں انشکر لی اور انشکر لہ القاد نا لکمان الحکمت انشکر لہ میں تصویر سر کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن اور شعور پر سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ ربوبیت کا ہے والدین کی ربوبیت میری تکلیف میری مصیبت میری ضرورتیں میری احتیاجات پورے کرنے والے کون ہیں میرے والدین ہیں میری حفاظت کرنے والے کون ہیں میرے والدین ہیں. یہ سب سے پہلا امپریشن ہے کہ جو بچے کے ذہن کے اوپر قائم ہوگا یہ گویا کہ سب سے تحتانی جو سطح ہے انسان کے شعور کی تحت شعور کی اس میں سب سے گہرا جو ہے امپریشن ہے وہ یہی ہے البتہ جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اب اس ربوبیت کے بارے میں بھی اس کا تصور پھیلتا ہے میرے والدین ہی نہیں میرے بھائی بہن بھی ہیں میرے کلبے قبیلے والے بھی ہیں میرے چچا بھی ہیں میرے ماموں بھی ہیں میرا پورا قبیلہ ہے پھر میری قوم ہے میرا وطن ہے اور سارا وہی تصور ہے میری ضروریات میری مشکلات کو رفع کرنے والے میری ضروریات پوری کرنے والے میری احتیاجات رفع کرنے والے اس سے آگے بڑھ کر ایک چھلانگ انسان لگاتا ہے اور یہ ہے سائنس کی ترقی تمام عناصر فطرت اجرام میں سماویہ سے لے کر پانی ہوا یہ تمام چیزیں ان سب کی ربوبیت ہے میری ضرورتیں تو سب سے پوری ہو رہی ہیں زمین سے فصلیں اگتی ہیں کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں والدین نے مجھے کھلایا لیکن ان کو پیدا کرنے والے والدین نہیں ہے یہ گندم تو زمین سے اگی ہے اس زمین سے اگنے میں پانی کا بڑا عمل دخل ہے بارش کے برسنے میں سورج کا بڑا عمل دخل ہے یہ کائنات پوری کی پوری ایک مہدت ہے اس میں تمام جو قوائے ابیاں ہیں اجرام میں سماویہ سے لے کر یہ جو زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں ان سب کا معلوم ہوا کہ سب کو عمل دخل حاصل ہے میری ربوبیت میں میری پرورش میں میری ضروریات کی بہم رسانی میں میری تمام احتیاطات پوری ہو رہی ہیں اور یہی چیز ہے جو میں مارچ کر چکا تھا کہ اسی سے جذبہ عبادت ابھرتا ہے اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تم بھی اس کا کوئی بدلہ بھلائی سے دو کچھ نہ کچھ اس کے احسان کا بوجھ اتارو اگر تو کوئی ایسا ہے کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی کوئی خدمت کی اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا بس مواوضہ گلا دارت آپ کے اوپر بوجھ نہیں رہا لیکن اگر وہ کوئی ایسی ہستی ہو جس کا کہ آپ احسان چکائی نہیں سکتے اس کی کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتے سورج کی کیا خدمت کریں گے چاند کی کیا خدمت کریں گے پانی کی کیا خدمت کریں گے ہوا کی کیا خدمت کریں گے آگ کی کیا خدمت کریں گے سوائے اس کے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اس کی مدح کریں اس کے حمد کے ترانے گائیں اس کے سامنے سجدہ کر دیں اس کے سامنے روکو روک کریں دنڈوت کریں ہاتھ جوڑ دیں ہاتھ باندھ کر دیں یہ عبادت در حقیقت نتیجہ ہے اسی شکر کا وہ شکر جو ہے اس کا جو ایک رد عمل ہونا چاہیے ہر جگہ الحسان علت احسان بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکے آپ کر لیجیے جس کے ساتھ نہ کر سکے وہ ماں ہے اس سے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکے اس کے احسان کا کو کوئی بدلا چکا سکے وہاں سوائے اس کے کوئی اور شکل نہیں ہے کہ انسان ہاتھ جوڑ دے دنڈوت کرے سجدہ کرے یہی وجہ ہے کہ عناصر فطرت کو پوجا گیا پانی جل دیوتا ہے اگنی دیوی ہے ہبابی دیوتا ہے سورج تو سب سے بڑا دیوتا ہے دیوتاؤں کا دیوتا ہے وہ تو تمام جو مذاہب ہیں شر ان سب میں سورج کی جو پوجا ہے وہ سب سے بلند نہیں ہے اس لیے کہ واقعی تو یہ بغیر خیال اور تصور تو غلط نہیں تھا کہ جو بھی کچھ ہمارا یہ زمینی نظام جو چل رہا ہے نباتات کا اور ہواؤں کے چلنے کا اور بارشوں کے برسنے کا یہ سارا کا سارا تو سورج ہی کو سب سے بڑھ کر اس میں عمل دخل حاصل اب کس سے آگے اقلے انسانی اور شعور انسانی کی بس صرف ایک چھلانگ اور ہے اور وہ چھلانگ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت بھی کسی ایک کے دستے تصرف میں ہے کوئی ایک ہے اس کا خالق مالک کوئی ایک ہے رب ان میں کوئی کسی کی کوئی قدرت نہیں کسی میں کوئی صفت ذاتی نہیں کسی کے اندر اپنا بس جو ہے اپنا ذاتی نہیں کوئی اب طاقت نہیں رکھتا یہ ہے در حقیقت نتیجہ یہ ایک چھلانگ ہے ایک جست ہے در حقیقت کہ تمام عناصر جو ہے زمین سے لے کر آسمان تک ان سب سے بلند سلانگ لگا کر انسان کی نگاہ جا کر جم جائے انی وجہ تو وجہ حنیفہ ومان امین الشن کی یہاں تک در حقیقت جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تیسرے سبق میں ملاقاط اینا لکمان اور حکمت انشک اللہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور حکمت دو چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے فطرت سلیمہ اقل سلیم فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر عقل سلیم کا تقاضا اپنے اصل محسن اور منم کو پہچان لینا یا پہچان لیا انشکر اللہ کہ کرو شکر اللہ کا اب اس کے بعد صرف ایک مرحلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے استقامت اب اس پر دل کا ٹھک جانا اس لیے کہ ہم رہتے ہیں عالم اسباب میں ہمارا جو تجربہ ہے مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیاس لگی پانی پیا پیاس بجھ گئی ہم نے سمجھا یہ پانی میں یہ وصف ہے کہ یہ پیاس بجھا دیتی ہمیں بھوک تھی نقاحت تھی ضوف تھا کھانا کھایا اثر نو اکتاز آ گئی جسے میں توانائی محسوس ہوئی اور یہ اتنا ہوتا ہے پے بپہ ہوتا ہے مسلسل ہوتا ہے دن میں تین مرتبہ ہو رہا ہے تجربہ اتنا تاکیدی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم محجوب ہو جاتے ہیں مسبب الاسباب سے اور پھر ہمارا تصور یہ جم جاتا ہے اس کھانے کے اندر توانائی ہے اس میں میری ضرورت کو پورا کرنے کا وس مقد ہے یہ میں نے دو مثالیں دی ہے باقی یہ کوئی شخص ہے طاقتور ہے قوی ہے اس کے پاس اختیارات ہیں وہ آپ کا بھلا بھی کر سکتا ہے برا بھی کر سکتا ہے وہ آپ کی پرسنل رپورٹ کانفیڈینشیل رپورٹ بگاڑ دے ترقی رک جائے گی اگر کوئی اچھے جملے لکھ دے ترقی مل جائے گی یہ چیزیں آپ کے تجربے میں آپ سمجھ بیٹھتے اس شخص کے ہاتھ میں میری مزرت بھی ہے میرا نفع بھی ہے یہ میرا کوئی بھلا بھی کر سکتا ہے اور مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے یہ چیزیں انسان کے تجربے میں اس طرح پے بے آتی ہیں اتنی مسلسل آتی ہیں اتنی تکرار اور ارادے کے ساتھ آتی ہے صبح و شام آتی ہے دن رات آتی ہے کہ انسان کا تصور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے مجھے اکبر اللہ کا شعر یاد آ رہا ہے منتشر رہتا ہے مکروحا کے دنیا پر بہت اس دلے مستر کو یا اللہ اطمینان دے یہ اطمینان جو ہے اس بات سے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میری پرورش اللہ سے ہے اللہ کے اذن سے ہے اللہ کے حکم سے ہے اسباب میں کچھ نہیں ہے سب کچھ مصبل الاسباب کے ہاتھ میں ہے یہ یقین ہو جانا یہ مشکل ہے علم ہو جانا آسان عقلا ایک بات کو سمجھ لینا آسان اس پر جم جانا مشکل اس لیے یہاں جو دوسرا لفظ آیا ہے اصل میں اس درس کا جو اصل کی ورڈ ہے وہ یہ ہے ان الزین قالو رم اللہ سمستا گویا کہ ہمارے تیسرے درس کے بعد جو قدم آگے بڑھا ہے آج کے اس درس میں چوتھے درس میں وہ لفظ استقامت ہے ورنہ یہ ساری بات رب اللہ یہ تو آ چکی تھی وَلَقَدْ اینا لُقْمَانَ الحکمت عشق اللہ اس میں یہ سارا مضمون آ چکا تھا اب جو یہاں اضافہ ہوا وہ استقامت کا ہے ان الَّذِينَ قَالُوا رب اللَّهُ سمس کام یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اس استقامت میں قیامت مزمر ہے اس پر انشاءاللہ شاء اللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی اقول قولی حاضہ وصطفر اللہ علی وم ول سائر المسلمین و